اللہ حبیب اللہ صلات نبی اللہ نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک بروزی قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ ہی و ولی و وبارک وسلم جنت میں دودھ کی نہریں پانی کی نہریں پاک شراب کی نہریں ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر قسم کا پھل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بخشیش مغفرت ہوگی پارا چھبیس سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ارشاد ہوتا ہے مفل جن تلتی وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفاء ولهم فيها من كل میں روی رو میں احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے اس میں ایسی پانی کی نعریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور ایسے دودھ کی نعرے ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت جنت کا وعدہ کن کے لیے پرہیزگاروں کے لیے متقیوں کے لیے اس میں پانی کیسا پانی کی نریں ایسا پانی جو بہت لطیف نہ وہ سڑتا ہے نہ اس کے اندر بو آتی نہ ذائقے میں تغیر آتا ہے دنیا کے اندر منرل واٹرس ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے تو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی نا مگر جنت کا جو پانی ہے سبحان اللہ اس کا ذائقہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا کبھی متغیر نہیں ہوگا ہمیشہ وہ لطیف اور خوش ذائقہ خوشگوار ہی رہے گا دنیا کے اندر دودھ پھٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کی کیئر نہ کی جائے ابالا نہ جائے فریج میں نہ رکھا جائے مگر جو جنت کا دودھ ہے وہاں تو نہریں دودھ کی جاری سبحان اللہ اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا اور جنت میں جو شراب کی نہریں ہیں پاکیزہ شراب کی نہریں اس میں بہت ٹیسٹ ہے بہت لذت ہے دنیا کی شراب پیتا ہے نا نصیب ہاں بدنسیب ہے شراب یاد رکھیے اتنی خراب ہے کہ یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے کتنا گندا آدمی جو شراب پیتا ہے دنیا کی شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے سر چکرانے لگتا ہے خمار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے اور طرح طرح کی عجیب و غریب کچی شرابیں گندی شرابیں اور اگر اس تخیر اللہ اچھی شراب بھی ہو تو شریح لحاظ سے تو خراب ہی خراب ہے جو جنت کی پاکیزہ شراب ہے اس میں لذت ہی لذت ہے اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس میں کوئی خراب چیز نہیں ہے کسی چیز کو سڑا کر نہیں بنایا گیا دنیا کی شراب انگور اور وہ جو گندم طرح طرح کی کھجور سے اس کو سڑا کر بنائی جاتی ہے مگر جنت کی شراب سہان اللہ پینے سے نہ عقلزائل ہو نہ چکر آئے نہ خمار آئے نہ سر میں درد ہو وہاں کی شراب انتہائی لذیذ فرحت بخش اور خوشگوار جنت کے اندر شہد کی نعریں سبحان اللہ صاف کیا ہوا شہد دنیا کا شہد جو مکھی کے پیڑ سے نکلتا ہے اس کے اندر موم بھی ہوتا ہے مگر جو جنت میں شہد ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ایسا ہوگا کہ بہت ہی وہ میٹھا اور اس کے اندر موم کی آمیزش بھی نہیں ہوگی اور جنتیوں کے لیے جنت میں ہر طرح کے پھل ہیں اللہ تبارک و اطال اپنے بندوں پر احسان فرمائے گا جنتیوں پر احسان فرمائے گا اور جنتی جو چاہیں گے کھائیں گے جتنا چاہیں گے کھائیں گے کوئی حساب نہیں ہوگا گدا بھی منتظر ہے دعوت کا گی میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر دیا کا سفید ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے سنجیرے گنہ ہو چلو مولا نے دل کھولا ہے جنت کا گناہ جنت کا جب جنتی جنت کے پانی کو پئیں گے تو ان کو زندگی ملے گی حیات ملے گی لائف ملے گی ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں جب جنتی دودھ کی نہر سے پییں گے تو ان کے بدن میں طاقت آ جائے گی فربہ ہی آ جائے گی ایسی طاقت آئے گی پھر کبھی کمزور نہیں ہوں گی جنتی جب جنت کی شہد کی نہر سے پییں گے انہیں صحت ملے گی تندرستی ملے گی ایسی صحت ایسی تندرستی کہ کبھی پھر بیمار نہیں ہوں گی جنتی جب جنت کی شراب کی پاکیزہ شراب تہورا کی نہر سے پلائے جائیں گے تو نشاد پیدا ہوگا خوشی پیدا ہوگی سرور پیدا ہوگا لذت پیدا ہوگی اور وہ ایسی خوشی ہوگی کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ غمگین نہیں ہوں گے سبحان اللہ اللہ نصیب فرما دے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے کرم سے اپنے فضل سے یاد رکھیے جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ تبارک کا وطہ کے فضل سے ہی ہوگا ہمارے اعمال سے نہیں ہوگا ہاں امال اچھے امال جنت میں جانے کا سبب بنیں گے نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و وطالعہ ان کو قبول فرمائے گا تو اس کے بدلے میں اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا جنت میں جو جنتیوں کو پاکیزہ شراب دی جائے گی سرحان اللہ کیا بات ہے؟ اس کا پرانے پاک میں ذکر ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یو پو فو الم لا سم بہ ولا ہے یوں سو ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت نہ اس میں خمار ہے نہ اس سے ان کا سر پھرے وہ جنتی شراب کے اوساف کیا ہوں گے اس کی کوالٹی کیا ہوگی اس کی خوبی کیا ہوگی سبحان اللہ وہ شراب دور سے زیادہ سفید ہوگی وہ شراب پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی بدبودار دار دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی پیتے وقت منہ بگاڑیں گے نہیں جنتی شراب میں پینے کے بعد عقل خراب نہیں ہوگی عقل میں فرق نہیں آئے گا جنتی شراب پینے کے بعد پیٹ میں درد نہیں ہوگا دنیا بھی شراب پینے کے بعد ہوتا ہے سر میں چکر نہیں آئے گا طبیعت متلائے گی نہیں قہ نہیں آئے گی چکر نہیں آئیں گے عقل ٹھکانے رہے گی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتوں کو جو عزت اتا فرمائے گا جو آنر اتا فرمائے گا سبحان اللہ جنتی لڑکے جن کو کہا جاتا ہے غلمان وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے یہ دنیاوی لڑکے نہیں ہوں گے جیسے جنت کی خورے اللہ تبارک کو تعالی ان کو پیدا فرمائے گا پیدا ہو چکی اور جنتی لڑکے یہ بھی اللہ کے کرم سے پیدا ہوں گے وہ پیدا ہو چکے جنت پیدا ہو چکی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر آئے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں جنت میں شورے رہتی ہیں جنت میں فرشتے رہتے ہیں تو پارہ ستائیس سورہ واقع کی آیت نمبر پندرہ تا انس من ارشاده تا على سرور منضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم يلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس اکوباری جڑاؤں تختوں پر ہوں گے جنتی جڑاؤں تختوں پر ہوں گے ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے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 اور ایش کے ساتھ ٹیک لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے اور جنتی لڑکے جو ہیں وہ ان کی خدمت کریں گے وہ مریں گے نہیں وہ جنتی لڑکے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے وہ لڑکے ہی رہیں گے جسمانی تبدیلی نہیں آئے گی وہ ہاتھ میں برتن لیے سورہیاں لیے کوزے لیے وہ جام جنتیوں کو پلائیں گے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اس کی ناراضی کا سبب بنتے اللہ اس الکل جنت الفرد امین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ